میٹھے <میتشتر> میٹھے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور آپ کے سوالات تاثرات بھی اس میں شامل کی جاتے ہیں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے ہی سوالات پر عموماً ڈسکس ہوتی ہے لیکن آج خصوصیت کے ساتھ ہمارے سلسلے میں ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبی بتاری مدل علی بھی تشریف فرما ہے آ, کل آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اس کا جنازہ بھی برائے راست ہم نے مناظر دیکھے اور قبرستان بھی تدفین وغیرہ کا سلسلہ ہوا تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ کالز ہیں کچھ تاثرات ہیں نگرانی شورا مفتی صاحب بھی موجود ہیں تو آئیے آپ کی کال اس میں ہم شامل کرتے ہیں کول uh, سے پہلے میرا خیال ہے راج عبد کل جو نماز جنازہ میں تھے تو ایک تو یہ کہ جب انہیں اطلاع ملی تو اس وقت یہ بغداد شریف میں ان کی تھی تو وہاں سے یہاں تک آنا یہ بھی ایک تھا اور پھر یہاں اور پھر نماز جنازہ پھر تدفین تو خود میں چاہ تھا کہ ان کے یہ خود ہی اس کے حوالے سے کچھ بیان کریں تو معلومات میں بھی اضافہ ہو جی الحمدللہ جب بغداد شریف ہم پہنچے تھے تو الحمد اللہ میری والدہ کو جنت رسیب کرے وہ بہت زیادہ میرا خیال رکھتی محبت فرماتی تو یہاں سے جاتے ہوئے بھی کچھ ایئرپورٹ پہ تکالیف ہوئی تھی تو والدہ نے رات چار بجے بھی میسج فرمایا کہ بیٹا کیا ہوا آپ روانہ ہو گئے بغداد شریف پہنچا تو جیسے ہی موبائل آن ہوا تو والدہ کا میسج آیا ہوا تھا کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے بڑی شفقت اور بڑا پیار ان کا رہا رات غوس پاک کے روزے پر حاضری دے کر ہم بالکل آرام کرنے کے لیے لیٹنے لگے تھے اور بغداد شریف میں اس وقت رات کے تقریباً سوا بارہ بج رہے تھے اور پاکستان میں رات سوا دو کا وقت تھا اور مجھے میرے بیٹ, چھوٹے بیٹے کا میسج آیا کہ فوری طور پر رابطہ کریں ایمرجنسی ہے جب رابطہ کیا تو پتا چلا کہ والدہ دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں اور بغداد معلّہ جو زائرین جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گروپ ویزا کے ذریعے جایا جا سکتا ہے بندہ اکیلا نہیں جا سکتا اور اسی گروپ کے ساتھ ہی آپ کو ایگزٹ ہونا ہوتا ہے اور اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ میں اکیلا نکلوں کیسے وہاں سے یا تو پورا گروپ باہر نکلے جو گروپ تھے جو پورا کاپ بندنی قافلہ تھا اور ان اسلامی بھائیوں میں سے اکثر کو مدینہ منورہ جانا تھا میرا بھی مدینہ منورہ کا ٹکٹ تھا اور میری بھی حاضری تھی تو اب ایک یہ تھوڑا سا معاملہ ہوا پھر اللہ کا کرم ہوا کہ رات دیر سے ہی گروپ لیڈر سے رابطہ ہو گیا ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایگزٹ مل جائے تو ہم تین اسلامی بھائیوں نے نیت کی میرے بڑے صاحبزادے بھی میرے ساتھ تھے اور ہمارے مجلس سے رابطہ کے اسلام بھائی یوسف بھائی بھی ساتھ تھے تو ہم تینوں نے فوری طور پہ اپنا ٹکٹ ارینج کیا اب بڑی مشکل سے کیونکہ یہ پیک سیزن ہے بڑی مشکل سے ٹکٹ ملا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری فلائٹ الگ تھی میرے بیٹے اور یوسف بھائی کی فلائٹ الگ تھی میری فلائٹ بھی نو بجے پہنچنی تھی ان کی بھی رات نو بجے پہنچنی تھی لیکن میری فلائٹ ٹائم پر آ گئی, ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی اور وہ رات بارہ بجے پہنچے لیکن الحمد للہ انہیں بھی جنازہ مل گیا میں یہاں مدنی چرن کے ناظرین کو ایک بات بتاؤں گا رات ہی نگران شعرا سے رابطہ ہوا اللہ ان کو سلامت رکھے ایک تو ہمارے نگران شعرا کا یہ بڑا کمال ہے کہ جس وقت بھی عموماً رابطہ کریں فوری رپلائی عطا فرماتے مصیبت اس, اس غم کی گھڑی میں نگران شورا نے بہت دلاسہ دیا اور میں نے امیر علیہ سنت سے عرض کیا کہ آپ بات کریں اور دعا بھی کروائیں تھوڑی دیر میں تو ماشاءاللہ یہ بھی پتا چل گیا کہ میرے پیر نے آف ایئر جو ہمارا خصوصی مدری مذاکرہ ہوتا ہے اس میں دعا بھی فرما دی اس کا ویڈیو کلپ پہنچا وہ گھر والوں کو بھیجا اب چونکہ میں گھر میں بڑا ہوں تو ایک کیفیت تھی ذہر بہنوں کی بھائی کی سب کی اور سب چاہ رہے تھے کہ میں جلد سے جلد پہنچوں تو جب امیر علیہ سنت سے بات ہوئی والدہ کی وصیت بھی تھی کہ امیر علیہ سنت جنازہ پڑھائے تو ماشاء اللہ میرے پیرو مرشد کو سلامت رکھے آپ نے فرمایا میں تیار ہوں لیکن آپ شرعی طور پہ پہلے رہنمائی لیں اب یہاں مدنی چلے کے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ کتنی زبردست شریعت کی پاسداری کا ذہن ہے دعوت اسلامی میں کہ اب مفتی صاحب کیا کہتے ہیں پہلے یہ پوچھیں کہ اتنی تاخیر جنازے میں کی جا سکتی ہے کہ نہیں پھر مفتی صاحب سے رابطہ ہوا اس وقت پاکستان میں فجر کا وقت نہیں ہوا تھا نگرانی شورا بھی انتظار کرتے رہے کہ فجر ہو اور مفتی صاحب سے رابطہ ہو میں بھی وہاں سے کوشش کرتا رہا پھر سب سے پہلے مفتی علیز گڑ صاحب سے رابطہ ہوا ان سے مشاورت ہوئی انہوں نے ایک بار پھر گویا خود فرمایا کہ میں نے بہار شریعت کا مطالعہ کیا انہوں نے جواب دیا کچھ دیر بعد مفتی قاسم صاحب کا بھی جواب آ اور انہوں نے اجازت دی اس کے کچھ مسائل بھی بتایا کہ کیا احتیاطیں کرنی ہیں تو بہرحال میں رات تقریباً نو بجے کراچی پہنچا اور سیدھا گھر جا کر والدہ کا آخری دیدار کیا ان کو یاسین شریف سنائی اور پھر جنازہ لے کر ہم پیدان مدینہ میں آئے اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تو مدنی چرل کے ناظرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ یہ بھی میں مدنی چرل کے ناظرین کو ارض کرتا چلوں ہمارے خاندان میں بھی بہت سارے جنازے پہلے ہوئے ہیں مگر میری ماں کا جنازہ جس طرح میرے پیر نے ہماری دعوت اسلامی کے علماء کرام نے مفتیان کرام نے اراکین شورا نے اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کا رات اتنی دیر تک یہاں آنا اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ رات ساڑھے چار بجے تک میری والدہ کی قبر پر ناتخانی ہوتی رہی اور کئی اسلامی بھائی وہاں بھی موجود رہے اور جس طرح دنیا بھر سے علماء نے اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے جس طرح میسیجز کیے گھر والوں سے رابطہ کیا اتنا سارا سالے ثواب ہے ایسا جب سے والدہ کا انتقال ہوا اب تک شاید میں اپنے میسیجز نہیں پڑھ سکا ہوں ایک جو بندہ ہوا ہے اور ایسے ایسے پیغامات ہیں میں یہاں یہی دعوت اسلامی تمام رسول سے یہ ہے دعوت اسلامی یہ ہے مدری ماحول اللہ مجھے اور آپ کو اس مدری ماحول میں استقامت دے جو مدری آمد. ماحول میں میں ان کو بھی ارض کرتا ہوں یہ بات میں نے زمزم بھائی کے جنازے میں سیکھی تھی اور والدہ کے جنازے میں اور مضبوط ہو گئی کہ اس مدری ماحول میں آنا بڑی سعادت ہے مگر اس مدنی ماحول میں مرنا اس سے بڑی سعادت ہے کیونکہ آنے والے تو بہت سارے ہیں رہ جائیں استقامت رہے تو سبحان اللہ یہ وہ مدنی ماحول ہے یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے اللہ مجھے اور آپ کو اس مدنی ماحول پر استقامت دے مجھے موقع ملائے تو میں لگے ہاتھوں تمام ہی عاشقان رسول کا تمام ہی جن جن نے میری والدہ کے لیے دعائیں کی جنازے میں شرکت کی یا ایسا ثواب کیا آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فردن فردن تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ آپ سب کے نام جانتا ہے آپ کی کوششوں کو جانتا ہے رب کریم آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کے ماں باپ کی بھی خیر فرمائے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے رب کریم سب کی مغفرت فرمائے جی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و رحمتہ اللہ, اللہ وبرکاتہ جناب محترم المقام حضرت اللہ طارث صاحب رائز شریف کیسے ہیں ٹھیک ہے رات میں حاضر ہوا تھا مگر وہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع تھا تو ملاقات ممکن نہیں تھی جنازہ پڑھ کے دعا میں شریک ہوگی پھر واپس آگے انشاءاللہ شاء آپ یہاں تشریف لائیں گے ہماری مسجد میں آپ نے اساب کا اجتماع رکھا ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی میرے لائق کوئی بھی کوئی کام ہو یہاں کا کوئی بات کرنی ہو کچھ کہنا ہو تو مجھے میسج کر دیں باقی والد صاحبوں کے جانے کا تو دکھ ہے مگر جس انداز سے اور جس اس سے گئی ہیں وہ اتنا بڑا اجتماع والد صاحب نے جنازہ پڑھایا یقین جنہیں کئی بار دل میں یہ خیال اور رشک آ رہا تھا جنازے کاش میرا جنازہ ہوتا آپ کی والد صاحب بہت نیک تھیں اللہ تعالیٰ ان کے دراجات کو بلند فرمائے نیک کمال کو شرف قبولیٰ دتا فرمائے ان کے صدقے کے ہماری بھی مفرت اور بخش فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر فرمائے السلام و رحمۃ اللہ, اللہ وبرک مفتی رفیق عباسی صاحب یہ مدرس مدرس ہیں جمع مدرس جمع دیار استاد ہیں اور ہمارے عبد بھائی ہم سب کے استاد ہیں اور ماشاءاللہ اللہ ان کے جذبات آپ نے سنے یہ جذبات حضور کئی لوگوں کی طرف سے ملے ہیں اور میں اپنے جذبات بھی جب جنازہ ہو رہا تھا کہ یہ موقع پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں لیکن والدہ کہتے ہیں نا وہ جیت گئیں اور ہمیں یہی تھا کہ کاش ان کی جگہ ہمارا جنازہ ہوتا حاجی زمزم کا جب ہوا نا رمیل کے ساتھ تھا حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو غسل کا جو معاملہ تھا وہ بڑے شہزادے کا یہاں تھا اب کریں کیا مشاہد ہوتی رہی ہوتی رہی سیکورٹی ایشوز بھی آپ کو پتا ہے یہ ایک مرید کے کیا چاہیے پیر اس کے غسل کے موقع پر پہنچے اور چلتے وہاں پہنچے وہاں کے اپنے مناظر تھے جی، وہ دیکھے بھی زمزم, بھی زمزم جی جی رمضم رحمت اللہ تعالیٰ مطلب دیکھنا دیکھا کہ انہوں نے آنکھ کھولی تھی اللہ اور جیسا کہ وہ پتہ نہیں تیر کا کہنے کو جیسے ہوتا کہ انتظار ہو رہا ہے اور پھر یہ یہاں آئے اور ان کی جو نماز جنازہ ہوئی اور پھر امبلی سور اسی طرح جی سر کیونکہ یہ کندہ دیا اچھا پھر جب ہم واپس آئے آپ کی والدہ کے جنازے کے بعد یہاں کچھ دیر سلسلہ رہا پھر امین سنت براہ راست جی. فیس بک پر تھے پھر ہم بیٹھے تھے تو امیل سنت سے حاجی کہ زمزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے کے بعد آج کل آپ کی والدہ کا جنازہ اللہ. اس دوران نہ جنازہ پڑھا نہ پڑھایا حفاظت حفاظتی کی وجہ سے تو وہ جو جنازہ پڑھنے پر جو ایک کیفیت تھی نا جو رکت ایک سوز کا جو تھا اور امیل سنت کا ایک اپنا جو انداز تھا حافظ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر بات تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی تعزیت تو کر لی ہے دوبارہ تعزیت تو نہیں کی جاتی لیکن دعا کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کے دراجات مزید بلند فرمائے آمین مفتی صاحب نے بھی آج ایک تاثر دیا کہ ایک طرح کی یہ قبولیت کی علامت بھی ہے بڑی تعداد ہونا اور ساتھ ان لوگوں کا تعداد کے اندر ہونا کہ جو صلاح اور نیک کے جاتے ہیں علماء کی ایک تعداد نظر آ رہی تھی طلباء علم دین کی ایک تعداد نظر آ رہی تھی یہ ایک الگ بات پھر میں تو وہیں قریب میں تھا تو یقین کریں مجھ پہ تو اس وقت ایک رکت تاری ہو گئی تھی جس وقت میں نے دیکھا میر رسونت نے کندھا دیا ہے تو جیسا انہوں نے کہا مفتی رفیق رفیق عباسی صاحب دامت برکات ملالیہ نے تو بس یہی تھا کہ یہ کما گئی Hmm. کہ کاش ان کی جگہ حامی ہوتے کہ hey. اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا کسی Allah. مرید کو مریدنی کو کہ اس کا پیر اس کو جنازہ اس کا جنازہ پڑا دے اس کے جو ہے وہ جنازے کو کندھا دے دے hey. تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہے کسی مرید کے لیے تو ایک بہت بڑی سادت کی بات تھی اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے Amen. اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو تحد دینے کا اسی فرمائے Amen. تو یہ باقی سعادت کی بات ہے اور اس میں ہر ایک کے لیے اس بات کا پیغام بھی ہے جیسا کہ بیان کیا کہ مدنی ماحول سے وابستگی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ چاہنے والے تو بہت ہوتے ہیں طرح طرح کے ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں بہت سارے ہیں دنیا کے اندر ایسے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے جنازے ہو جاتے ہیں بعض وقت لیکن ان کی یاد فنکشن منع کی, کی جاری ہوتی ہے گانے بازو کے ساتھ کی جاری ہوتی ہے لیکن ان کے لیے ماشاء اللہ ابھی سے سال ثواب کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ کرے گا ان اللہ جاری رہے گا تو یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں اس سے وابستہ رہنا چاہیے اور نیک کاموں کے اندر شامل رہنا چاہیے اس میں یہ بھی ہے پہلو کہ ماشاء اللہ جس طرح عبد بھائی کے رابطے ہیں اور یہ ملتے جلتے ہیں جاتے رہتے ہیں مدنی کام کرتے رہتے ہیں تو ایک بیٹے کی سعادت بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو بھی یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر جو مدنی کام کرتے رہیں گے اس طریقے سے دین کا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ والدین کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا یہ تو ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کی تمنا کیوں نہیں ہوگی وہ لاش میری نونا دفنانا اتھنا لانا یہ ہے شاعر کے ایک اپنے جذبات ہیں جب تک پیر نہ آوے آپ پر تقبیر میریاں چک بکی دفنا ویو ایک ہے ظاہر ہے کہ اس میں ایک امیر کے جو اپنے معاملات ہیں تو اس میں دعوت اسلامی کی ایک ذمہ داری بڑی میٹر کر گئی کہ بھائی ایک بیٹا جو ہے نا وہ اس ذمہ داری پر آ دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہا ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں بنتی ہیں تو میری یہی مدر التجا ہے اللہ میرے پیر صاحب کو اتنی سلامتی والی درازیوں آمین آمین ہمارا جنازہ بھی مفتی دعوت جب مشتاق مشتاق کا جنازہ دیکھا تھا تب بھی یہ تمنا تھی ہم کہ جب اس و تم تدفین کے لئے گئے تھے تو حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو جسم تو وہیں تھے قبر پر موجود تھے اور جیسے کہ وہ سر سے جو کپڑا تھا نا جی جی وہ امیر سورند نے پکڑا ہوا تھا اور پینتیس اور بھی ہمارے اسلام جو نیچے اتار رہے تھے ہم خبر میں لحد تھی یا قبر تھی اتار رہے تھے نا تو مجھے جو یاد پڑتا امیر نے فرمایا یا اللہ مجھے مشتاق تو جوال ہے یا اللہ مجھے مشتاق تو جی رحمت جاب یعنی اللہ میرا مشتاق تیری رحمت کے حوالے اور پھر رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا مشتاق بھائی سے فرمایا کہ جب سرکار کی زیارت ہو تو میرا سلام عرض کرنا اللہ اللہ تو اللہ یہ ہوا پھر مفتی داود اسلامی کا جنازہ ہوا. تو یہاں فیضان مدینہ کے سین عجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا نماز جنازہ نشتر پارک میں ہوا تھا جی وہ اپنی نویت کا تاریخی جنازہ تھا ہی اور اس کے بعد حجی حجی مفتی راؤت اسلامی کو تو لوگوں نے اصل میں پہچانا ہی اس وقت ان کے انتقال کے بعد کہ یار یہ کون سی ذات تھی وہ تھے ہی گمنام ایسا سید نہ ہو سے کنی ردی اللہ عزاد کو ان کو صدقہ نصیب ہوا تھا کہ ان کی تو شان ہی کیا تھی اور امیر سنت جب ان کے بارے میں خود جنازے پر کھڑے ہو کر جو لوگوں نے کلیما سنے تھے نا اور امیر سنت جو روئے تھے اور اپنے بیٹوں سے مطالب اور ان کے بارے میں جو تاثرت دیے تھے اللہ اللہ تو اس کے بعد جب ان کا بھی نماز جنازہ امیر سنت گئے اس وقت مدنی چینل نہیں تھا نا ہمارے پاس حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی کے دور میں تو مووی بھی, بھی نہیں تھی اور حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں ویڈیو شروع, ہو شروع ہوئی تھی تو وہ تھا تو اس وقت بھی قبر پر امل سنت نے جو اس طرح کے کلیمات فرماتے ہیں یا اللہ میں فاروق سے آخر تک راضی رہا تو راضی رہنا پھر خود فرماتے ہیں میری رضا کیا ہوتی ہے بس مولا تو اس پر رہم کر وہ مجھے یاد ہے اس وقت حاجی امین آئے تھے حاجی امین یاد ہے یعنی حاجی ہمارے رکنے شورا نہیں تھے یہ ڈیویژن نگران تھے یا کوئی ضلع نگران تھے یا تیسے نہیں. کوئی اسکیم کی ذمہ داری تھی رکنے شورا نہیں تھے نہ جی نہیں آپ رکنے شورا نہیں تھے یہ میرے پاس آفس پر آئے تھے اور بہت روئے تھے یہ کہا کہ میں فاروق کا جنازہ دیکھ کر میرے سے کوئی تو مجھ سے کوئی کام لے لو ان کا جذبہ یہ تھا مجھ سے کوئی کام لے لو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ ان کی کیفیت تھی اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ پھر بڑھتے بڑھتے آج آپ کے سامنے کے باب المدینہ یہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بہت اہم ذمہ دار ہیں کئی ذمہ دار اسلام بھائی اس سے لوٹے تھے پھر ماشاءاللہ زمزم رحمت اللہ تعالی کا جب جنازہ ہوا وہ بھی اسلام بھائی نے دیکھا مگر اس وقت حالات ایسے تھے کہ میل سنت قبرستان تک جانے والی ہماری وہ سیکورٹی کے حوالے سے کیفیت نہیں تھی یہیں ان کا نماز جنازہ ہوا جس طرح یہ کل دیکھا گیا اسی طرح ملتا جلتا تھا تو ان پر بھی ہمیں سنت بڑے افسردہ ہیں دیکھیں نا میں کہتا ہوں مرید کے لیے کیا چاہیے گا جب وہ دنیا سے جائے تو پیر افسردہ ہو جائے اور پیر بولے کہ میں اس کا بدل کہاں سے لاؤں اس میں گڈ سائنگ کتنا پیارا ہے جیسے فاروق اللہ تو اللہ توجری رحمت کے جی حوالے تیری رحمت کے حوالے یعنی قبر میں دفناتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرو تو یوں کرو یہ کر لو وہ کر لو اب یہ کیسی برکتیں ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے تذکرے کیے جا رہے ہیں اور اصول و ضابطہ بھی یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ویسے خوف اور امید دونوں چیزیں ہونی چاہیے ہیں. لیکن جب موت کا وقت ہو قربے موت کے وقت نزا کا وقت آ جائے ایسے معاملات ہو تو اس وقت اللہ کی رحمت کی تذکرے ہونے چاہئیں اللہ کی رحمت کی न... تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے بادشاہ کو ایسی ان پر میں ہم اس نے زن پر تو کلام کریں گے نا مفتی صاحب کہ न... چار ماہ چار سال ایک ماہ کے بعد اکتالیس مہینے کے بعد آفٹر فورٹی ون منتھ بارشوں کے بعد جب ان کی قبر کشائی ہوئی جو بھی شرحی معاملات اور جو ان کی جو جسم تھا جو ان کا جو جو دیکھا دیکھنے والوں نے اس وقت مدنی چینل تھا ہمارے پاس اور ہم نے لائیو دکھایا ہے مطلب وہ سلسلہ لائیو ہوا اور وہ مناظر ہم نے دکھا ہے اور اس کے بعد مزید مفتی دعوت اسلامی کی عظمت اور ایک حافظ بھی تھے عالم بھی تھے مفتی بھی تھے اور پھر غوثے پاک کے چارنے والے امیر مرید اور اعلیٰ حضرت کے شیدائی یہ بہت ساری چیزیں تو یہ سائنیں ہوتی ہیں جیسے آپ نے کہا نا کہ مطلب یہ کیا ایسی نسبتیں ان کو میسر آ گئی کہ ان میں ان کو مطلب غوث پاک سے نسبت اعلیٰ تعلیٰ سے نسبت داوت اسلامی سے امیل سنت سے نسبت تو یہ ساری چیزیں جو تھی ایک ہم اچھا گمان کرتے کہ یہ وہ اچھی اچھی نسبتیں جو کام آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ پھر کل جو امیل سنت پر ایک رقت تھی امیل سنت نے جو کرم کیا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے شمار اسلامی بہنیں وہ بے شمار اسلامی بھائی وہ ہیں کہ جن کی جن, جن کی محبتیں تجدید ہوئی ہوں گی بالکل ایسے جن کی عقیدتیں بڑی ہوں گی اور مطلب انہوں نے کیا کچھ نہیں سوچا ہوگا کہ بس اب جو ہے نہ بھائی یہ تو اسلامی ہے کئی ایسے میسجز آئی رہے ہیں گھر پہ اسلامی بہنیں چوکے آئی تھی تو گھر والے بھی بتا رہے ہیں کہ مطلب رکت تاری تھی اسلامی بہنوں پر اور سب کا یہی تھا کہ اب اس مدری ماحول کو چھوڑ کے نہیں جانا کئیوں نے ماشاء اللہ نیتیں کی ہیں مطلب جو تھوڑا سا جیسے آپ نے کہا نا تجدید ہو یہ دور ہو گئے تھے اجتماعات میں مدری مذاکروں میں اسلامی بھائیوں کا آنا مدری قافلوں میں مدری ہولیت تک کے سجانے کی نیتوں کی اطلاعات ہیں اور کمال جو ہماری ایک جو فیملی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ دعوت اسلامی اتنی خوبصورت فیملی ہے شاید سگے بھائی اور سگے رشتے دار اتنا خیال نہیں رکھتے جس طرح کل تدفین کے وقت اسلامی بھائی آگے آگے تھے میرے خاندان والے یقیناً تھے لیکن جو اسلامی بھائیوں کا کونسل رہا پھر اس کے بعد مجھے حضور ایسے ایسے میسج آ رہے ہیں ایک, ایک میسج کسی کے ذریعے پہنچا کہ ایک اسلامی بہن نے ان کے گھر والوں کے ذریعے غالبن بھجوایا کہ میں آج ساری رات قرآن پڑھتی رہوں گی تاکہ آپ کی ماں کا قبر میں دل لگ جائے فجر تک میری نیت ہے ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا کہ ہم اپنے علاقے میں آپ کی والدہ کے اسالے سب کے لیے مسجد بنائیں گے آپ نام تجویز فرما دیں خیر نام تو میں نے وہی دیا جو امیر علیہ سنت نے ہمیں فرمایا تھا فیضان بغداد کہ والدہ کے لیے انشاءاللہ ہم بھی بنائیں گے لیکن میں جن کو جانتا تک نہیں آپ دیکھ کو پیغام دیا امیر سنت نے پیغام دیا کہ والدہ کے لیے آپ کے لیے مسجد اور اس کی ترغیب دلائی ہمارے سب گھر والوں کو صبر کے تلقین کے بعد فرمایا کہ ہو سکے تو اس کا نام بغداد رکھیں تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے آج سے بھی مشورہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ نگران کے مشورے سے ہم انشاءاللہ فیضان بغداد بنائیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی کتنی پیاری, کتنا پیارا مشورہ ہے بلکہ یہ مدری مشورہ تو میں تمام ہی اسلامی بھائیوں کو دوں گا جن کے والدین نہیں ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے بلکہ نہ بھی گئے ہوں تو بچوں کی طرف سے ماں باپ کے لیے کتنا پیارا تحفہ ہے قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے ماں باپ کو صبر کا ثواب جو ہے وہ قبر میں ملتا رہے گا تو ہم سب کو چاہیے جو کر سکتے ہیں باپا نے اسے یہ بھی کہا پوری نہیں بنا سکتے تو کچھ حصہ ملا لیں گے سب کے لیے ترغیب ہے جو پوری نہیں بنا سکتے تو کچھ نہ کچھ حصہ والدین کے لیے جاریہ کا ہماری طرف سے ضرور ہونا چاہیے پندرہ تقریبا پندرہ سال ہو گئے جیسا میری والدہ کا انتقال ہوا تقریبا پندرہ سال ہو گئے اور اس وقت میری والدہ کے انتقال کے بعد سویم وغیرہ کے بعد جو ہم اجتماع ہوا سویم کا اور اس سال ثواب وغیرہ کی ایسی صورت تھی کہ میرے خاندان والے کہتے تھے عمران ہمارا بھی تو کرنا تو میرے ایک عزیز ہیں رشتہ دار ہیں انہوں نے کہا جو تو کریچ یعنی جب میں دنیا سے جاؤں نا تو, تو کرنا تو میں نے مشور, مشورہ تھا میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں اللہ خیر فرمائے اپنے بیٹے کو داؤت اسلام کا موبائل بنا دو نا آپ کا بیٹا داؤت اسلام کا موبائل بن جائے اور مدنی کام کرے تو کیا پتا کہ یہ آپ کے لیے کتنا بڑا مطلب کہ وہ وہ نیک اولاد جو ہے نا یہ تو ماں باپ کا اصل واقعی سرمایہ ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتے ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اسی جنازے کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا آپ کی والدہ کے سویم میں آپ نے بیان کیا تھا کیوں? میں اس بیان میں تھا اور مجھے تھا کہ میں اس زمانے میں اتنے بیانات وغیرہ اور نہیں کرتا تھا میں نے کہا یار کہ کیسی ماں ہے کہ جس کے جو ہے وہ جنازے میں سویم میں ماشاء بیٹا ہی بیان کر رہا ہے تو Uh, الحمدللہ مجھے کل یہ سعادت ملے گی والدہ کے سوئم میں بیان کرنے کی وہ ترغیب تھی میرے لیے کہ ماشاء تو یہ ہمارے مبل... ہم سب اسلام بھائی کو ایسا بننا چاہیے اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کا جنازہ پڑھا سکیں اپنے والدین کو سنت کے مطابق ان کی تدفین کر سکیں ان کو غسل دے سکیں کمال یہ جو. ہے کہ میں آپ کو ایک بتاؤں حجی عبداللہ بی. آج بھی میری والدہ کے اگر جیسے وہ برسی کا وقت آتا ہے نا جن کو پتہ چلتا ہے تو میری والدہ کے لیے آج تک یہ سارے ثوابات ہیں پندرہ سال ہو گئے آج تک اس سال صاحب میری والدہ کے لیے آتے ہیں اور کون یاد رکھتا ہے کون یاد رکھتا کیا رکھتا ماحول اور آپ دیکھیں لے اللہ میرا امیل سنت کو سلامت رکھے امی اتار یعنی دیکھیں کیٹگری دیکھیں آپ مطلب دو رہیوں امیل سنت کی خدمات دیکھیں خدمات دینیا اور آج امیل سنت کی جب امی جان کا سترہ سفر المظفر ہمیں تاریخ یاد ہے हाँ. شاید کئیوں کو اپنی ماں کی برسی کی تاریخ یاد نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہمیں امین سنت کی امی جان کی برسی کی تاریخ یاد ہے ہمیں امید سنت کے ابو جان کی برسی کی تاریخ یاد ہے عرص کی تاریخ یاد ہے چودہ, چودہ ذو ذوالحجت الحرام سبحان اللہ تو یہ مجھے یاد ہے ٹھیک ہے تو اب سترہ سفر مظفر یا چودہ ذو الحجت الحرام کو اتنے ہزار رو قرآن کریم لاکھوں کروڑوں اولاد وزائر ہر سال اس اللہ ثواب ہوتے سبحان تو وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے پیچھے وہ اولاد ہو کہ جو وہاں بھی بہنی... یعنی آج اگر کوئی باپ تنگ دست ہے یا کوئی ماں تنگ دست ہے اور اولاد اسی غریب ہے کہ ماں باپ بولے کہ میں تنگ دست میں تیری کیا کی مدد کروں اور ایک اولاد وہ جو اس ماں باپ کی تنگ دستی ماں باپ کی محتاجی اور ماں باپ کی بے بسی میں آ کر ماں باپ کے ہاتھ میں آ کر پیسے رکھتا رہے ماں باپ کو گاڑی دیتا رہے ماں باپ کو مکان دیتا رہے ماں باپ کو آسائشوں کا سامان جما کر کے دیتا رہے جبکہ ماں باپ کسی کام کی پوزیشن میں نہ رہے اور وہ یہ سب کچھ کرتا رہے تو یہ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بتائیے اس سے یہ تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا اس سے سمجھانے کے کر تو وہ لمحہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں پھر وہ بیٹا جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہیں قرآن کریم نیکی کی دعوت ادر پاک اور یہ سالے ثواب بہتر ہے بہتر رہے اس وقت قبر میں والدین کا عالم ارواہ میں والدین کی جو روح ہے والدین کو جو مسرت ہوتی ہوگی کبھی اس کا اندازہ کیا ہے کبھی اندازہ کریں آپ اس آج میں اس سے پہلے کے میں مفتی صاحب سے بھی کچھ میں لوں گا مزید گلیما تو پھر انشاءاللہ مزید مسجد کی طرف جائیں گے جو امید ہے کہ ابھی بھائی کے لیے جمع ہوئی ہوں گی تو آج ابھی نیت کریں اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں دے دیں یہ آپ کا سب سے زبردست انویسٹمنٹ ہوگا سب سے زبردست انویسٹمنٹ ہوگا آج ہی کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا کہ یار کہاں پیسے لگائیں نہیں یوں گربت ہے نہیں یوں پریشانی ہے اور یہ آج کا آپ کاج کی حالت ہے تو وہ مطلب انسان سوچتا ہے نا آپ سوچیے اس گھڑی کا جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے ایسی انویسٹمنٹ کریں جو آپ کو دنیا سے جانے کے بعد نفع دیتی رہے وہ انویسٹمنٹ نیک اولاد ہے سوا جاریہ والا کام کریں۔ جیسے مسجد بنانے کا کام ہے نیک اولاد چھوڑنا ہے علم دین کی اشاعت کا کام ہے تو ایسا کوئی کرے کہ مرنے کے بعد کام آئے یقین مانے پیسہ دولت شہرت عزت سب یہیں رہ جائے گی اس وقت سانسے سے ہے کوئی کام کر لے اس وقت سانسے سے کوئی کام کر لے ورنہ بالکل این ٹائم پر جب چھت پر چھت دیو... پر آنکھیں لگی ہوتی ہیں نا نزاک عالم ہو سکتا ہے کہ اس وقت شاید کسی دنیا سے جانے والے کو یہ خیال آتا ہو و یار میں یہ بھی دے دوں میں وہ بھی دے دوں کیونکہ وہ جا رہا ہے اس کو پتا ہے میں ان چیزوں سے نفا اٹھائی نہیں سکتا نہ گھر سے نہ کام کار سے نہ کاروبار سے نہ مال سے نہ اولاد سے اب اس طرح خالی سوچتا رہے گا بولنے کی طاقت نہیں ہوگی سوچ نافذ نہیں کر سکتا ہوگا بول بھی دے دوست کون مانے گا اس کی آج موقع ہے وہ شخص جو اس وقت میری بات سن رہا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت تو طاقت استطاعت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے کر لیجیے جیسے کچھ فرمائیں گے کال چلا دیں چند ایک ساتھ چلا دیں عزیز محترم الحاج عبد الحبیب بطاری صدمباری علی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میں عبد الرحیم عرض کر رہا ہوں کچھ دیر پہلے یہ جا کا خبر ملی کہ آپ کی والدہ ماجدہ ماجد رہنا کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی بغداد مقدس سے آپ کا وائف سنا انارہ وینا راجول مولا کریم مرحوما کی مفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے نید آپ تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق و شامین بے اح سید السلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیز یقیناً آپ مادر مشفق کی شفق کی شفقت و محبت سے محروم ہو گئے ہیں مگر عالم بردت سے ان کی دعائیں آپ کے شامل حال ہوں گی کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے آپ جیسے نیک صالح فضل کو چھوڑا ہے جو ہمیشہ سطح جاریہ بنے رہیں گے مولانا تعالیٰ اپنے پاک صلاح کے ساتھ فیل ان کی قبر پر ہمرد نور کی بارش حاضر فرمائے ہم اور ہمارے اہل خانہ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں والسلام ماد احترام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مظہر علی اطاری ہند حیدرآباد دکن سے بول رہا ہوں یہ میں سنا حاجی عبدالبئی کے والدہ کا انتہائی ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بے حصہ مغفورت فرمائے آمین اور حاجی عبدالبئی کے تمام گھر والوں کو تمام سب کو اعلان کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین اور اِنشاء اللہ میں نیت کرتا ہوں گیارہویں کی نسبت سے گیارہ روزے رہنے کی نیت کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ گیارہ ہزار بار درج پاک کی نیت کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تین دن کا مدنی قافلہ ہاتھ و ہاتھ سفر کرنے کی نیت کرتا ہوں اور حاجی عبد الروح کے والدہ کے سال ثواب کے لیے اور مسگنہ گھر کی بے حصہ مغفرت کی دعا ماشاءاللہ میں ویسے کروں گا آج عبدالحبیب بھائی کے والدہ کی سال ثواب کے لئے ہو سکے تو اس گوسے پاک کے مہینے میں گیارہ ہفتہ وار اشتما گیارہ مدنی مذاکرے اور گیارہ ماہ تک ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلہ اس طرح کی کوئی اچھی اچھی نیتیں اگر آپ کر لیں یا روز کی گیارہ آیات کریمہ ماہ سرات رات و جنان میں جو ترجمہ کو تفسیر ہے اس طرح کوئی ایسا پڑھنے کا کوئی سلسلہ شروع ہو تو انشاءاللہ یہ زبردست ایسال ثواب کی صورت بنے گی <تصفح> اگر یہ نیتیں بنتی رہیں تو آپ ہمیں بیچتے رہیں تاکہ ہماری بھی جوئی ہوگی اور انشاءاللہ دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس سے ترغیب ملے گی نیچے میلادال میں ماشاءاللہ ہمارے ہمارے تعداد اسلامی بھائیوں کی جمع ہے وہ بھی اگر اسار ثباب کے لیے نیت کر لیں ہے hey کوئی گیارہ ہفتہ ماہ ماہ تک ہر ماہ تین دن مدنی کافلا نیت بنتی ہوں اٹھائیے گا واہ سحان اللہ نیت اللہ بنتی ہوئے گا اللہ آپ سب کو جلد ہر ماہینے کا گیارہ ماہ تک مدنی کافلا ماشاء اللہ گیارہ ما ماشا ہفتوں تک ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ثواب کے لیے گیارہ مدنی مذاکروں میں شرکت ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اور برکت فرمائے جی Uh, عبد بھائی سے یعنی کئی مجھے بھی میسیجز آئے ہیں سوالات بھی پوچھے انہوں نے کہ کیا یعنی تو ماشاءاللہ ان کے بیٹے عبد بھائی ان کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا دوسرا یہ کئی کے ذہن میں آیا کہ بعض اوقات ہوتا کو کوئی وجہ بنتی ہے ایسی کہ جیسے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچانک ظاہر ہوا پتا چلا تو ماشاءاللہ جو کل جس طرح کا معاملہ پیش آیا جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے نظارے ہم نے دیکھے کوئی خاص عمل تھا والدہ کا ایسا بالخصوص دراصل والدہ محترمہ ہی وہ وجہ ہے ہماری کہ وہ اس مدنی ماحول میں دیکھیں نا ماں باپ کی طرف سے اتنی چھوٹ تھی کہ مدنی کام کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ سے اجازت دی اور جب بھی گھر سے نکلتے تھے بچپن سے یاد ہے اسکول کے زمانے سے ہماری والدہ کو غوث پاک سے یعنی ہماری گٹھی میں یوں سمجھے کہ غوث پاک کی محبت ڈالی ہے والدین نے تو وہ جدھر جانا وہ کہنا جاؤ غوث پاک کے حوالے غوث پاک کا وسیلہ تو غوث پاک سے تو بے حد لگاؤ تھا اور خاص طور پہ امیر علیہ سنت سے یہاں تک کہ کل ہم نے والدہ نے وسیعت کی تھی سب کو بتایا ہوا تھا کہ جب میرا انتقال ہو اس کے بعد یہ باکس کھولنا تو ہم نے باکس کھولا اس میں والدہ کی وسیعت بھی تھی ڈھیر سارے تبرکات تھے اپنا کفن بھی وہ خود سنت کے مطابق بنا کر گئی تھی اور ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کے بہت سارے ہاتھ سے لکھے ہوئے مکتوب تھے کہ وہ باپا نے ہمارے گھر رہے جب تشریف فرما رہے تھے تو آٹھ سے نو ماہ ذرا والدہ نے ہی خدمت کی تھی تو امیر علیہ سنت کی پنا انداز سالوں سے کہ جس ذرا سا بھی کہتا نا وہ کچھ کریں تو باپا حوصلہ افزائی فرماتے تو امیر علیہ سنت نے لکھ کر کبھی کو دعائیں دی تھیں کبھی شکریہ ادا کیا تھا تو وہ ساری پرچیاں وہ سارے خطوط سنبھال کر رکھے تھے اور وسیعت تھی کہ وہ جو خطوط ہیں وہ میرے ساتھ قبر میں ڈالے جائیں تو الحمد کل ہم نے اس وسیعت پر بھی عمل کیا تو یقیناً امیر علی سنت کی محبت خوص پاک کی محبت تھی اور امیر اللہ سنت کے بارے میں شورا کئی بار فرماتے کہ وہ بڑے باوفا ہیں تو باپا کی کچھ خدمت کی تھی تو امیر اللہ سنت نے یہ کرم فرمایا کہ جنازہ پڑھایا اور پھر والدہ نے الحمد للہ سنت کے ساتھ مدینہ شریف حاضری کا شرف بھی پایا ہے میرے امی ابو دونوں چل مدینہ ہوئے تھے تو وہاں بھی کچھ خدمت کا موقع ملا تھا تو امیر علیہ سنت کو جب بھی امی بیمار یا والد صاحب بیمار دعا کے لیے بھی کہتا تھا تو وہ ہمیشہ بڑی شفقتوں کے ساتھ ہی انہیں دعا سے نوازتے یعنی کچھ خدمت بھی کر لیں باپا کی تو یہ بھولنے والے نہیں یہ, یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے تو یہ بسونی کا فیضان ہے الحمد للہ جی دے. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عبران افطاری جونس بک ساؤتھ افریقہ سے حرض کر رہا ہوں حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں حرض ہے کہ آپ کی والدہ کے انتقال کی خبر ملی اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے حساب کتاب بخش دے اور آپ کو آپ کے تباب الباحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے دعا فرمائیے گا اللہ مجھے بھی بے حساب و کتاب بخش دے آمین. آمین. جنازے وغیرہ کے آئیے کچھ مناظر بھی دیکھتے ہیں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 السلام علیکم و اللہ اس موقع پر مرحوما کے لیے بے حساب مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کی گئی یا رب الصطفی اللہ, اللہ. مرحوما کو غریق کے رحمت فرماتی یا اللہ مرحوما کے تمام چھوٹے بڑے گنا معاف اے اللہ مرحوما کی قبر کو جنت کا باغ بنا د نماز جنازہ اور دعائیں مقصرت کے بعد خوش نصیب مرحوما کو پیر کامل نے دیا یہ جنازے کے جو نماز جنازہ پڑھا اچھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً تکبیر کہے اللہ اکبر لا اکبر یہ جھلکیاں تھیں ورنہ ہر تکبیر کے بعد خنا پھر تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا گیا یا درود پاک پڑھا گیا پھر ایک تکبیر ہوئی اس کے بعد بالغ مرد و عورت کی جو دعا ہوتی ہے تو وہ پڑھی گئی یا جو جنہوں نے پڑھی پھر اس کے بعد تکبیر پھر سلام تو مطلب یہ پورا ایک جیسے نماز جنازہ جیسے تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے مگر چونکہ یہ جھلکیاں تھیں زیادہ آپ کو فوراً اللہ اکبر کی فورن فوراً ہوئی تو کسی کو یوں وسوسہ نہ آئے کہ یہ کس طرح مطلب یہ کوئی کچھ پڑھائی نہیں گیا تقویری ہوئی ہے تو یہ ایڈیٹنگ میں یہ ویسے پورا ہو البتہ تو اگر باہر کے مناظر ہے تو وہ بھی دکھا دیں جی بتائیے ماشاءاللہ اس کے بعد جو امل سنت نے جب کاندھا دے کر آپ فارغ ہوئے اس کے بعد دکھائیے تو ماشاء اللہ آ یہ جنازے کے آپ باہر کے مناظر دیکھ رہے اور پھر ایک بڑی تعداد عاشقہ نے رسول کی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی ماشاء اللہ یہ پہنچی ان میں ان کے رشتے دار بھی تھے ان کے والد صاحب بھی ایک طرح سے ایک کافی فعال رہے اور دعوت اسلامی میں شروع سے کے والد صاحب کی شمولیت رہی ہے میرا خیال ہے کہ شروع سے کے والد صاحب کی شمولیت رہی دعوت اسلامی میں تو وہ پھر ان کے جان پہچان والے پھر دعوت اسلامی والے طلبہ کرام مدنی مذاکروں کے شرکا اور جن جن کو پتہ چلتا رہا دوروں نزدیک سے ایک تعداد عاشق ہے رسول کی آتی رہی اور ماشاءاللہ اللہ یہ نما جنازہ بھی شرکت ہوئی کندھا بھی دیا گیا اور یہ چلتا میری, میری والدہ کی ایک خواہش تھی کہ مجھے فیضان مدینہ دیکھنا ہے میں کہتا تھا یا گھر والے کہتے تھے کیسے کہ دیکھو گی ماں اور والدہ خود بھی آئی فیضان مدینہ میں اور کتنے خاندان والے جنہوں نے آج تک فیضان مدینہ نہیں دیکھا تھا میری ماں نے انہیں بھی دکھا دیا کل آپ کا شاید مدری چینل پر بھی میرا کل آپ کا خاندان بھر میں امید کرتا ہوں بیرون ملک میں بھی کئی خاندان کے افراد تھے میری میری اچھا ایک اور مطلب وہ بھی سعادت کی بات ہے جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو آپ دیکھیں کہ ان کا بیٹا بغداد میں تھا اور ان کی بیٹی مدینہ شریف میں تھی میری بہن مدینے پاک میں تھی اور میں یہاں تک میں پہنچ گیا بہن پھر دیر سے آ سکی تو اور یہ دنیا بھر میں دیکھا گیا ہوگا لیکن دیکھیں کہ ہمارے اپنے خاندان کے بھی کئی ایسے افراد تھے جنہوں نے شاید پہلی بار فیضان مدینہ کئی ایسے آشکوں نے جو پہلی بار فیضان مدینہ آئے ہوں گے ایسے کمیونٹی کے جیسے میرا بھی تعلق اور حاجی عبدالحبیب کا تعلق بھی ہماری باٹوا میمن اور اس میں ہماری کاسٹ باٹوا ہے باٹوا کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے تو شاید ہماری اس باٹوا کمیونٹی کی بھی ایک تعداد کل نے بڑی, بڑی, بڑی تعداد سے میں مل بھی نہیں سکا تو میں ان سے بھی معذر خاؤ آپ کے سامنے حال تھا کہ وہاں کے کاندھا دینے کے بعد تو باہر نکل کے میں بھی کاندھا نہیں دے سکا یعنی ہم سے بھی ہوں گے جنازہ لے لیا گیا اور آپ دیکھیں کہ اور کیا چاہیے کسی کو کہ اتنے لوگ اس کو کاندھا دیں اور آج کی مدری مذاکرے کے حوالے سے کچھ سوالات آپ نے مرتب کیے ہوں ابتدا ایک سوال آپ کی غیر موجودگی میں میں نے کر لیا تھا تو طلاق کے حوالے سے وہ سوال تھا اور امیر علیہ سنت نے اس پر جو اپنے وہی تاثرات دیے کہ طلاق کا جواب جو ہے وہ یہاں پر نہ لیا جائے جی جی ورنہ اس کا کوئی بھی اپنا انداز کر لیتا تو میں ضمن اس معاملے میں چاہ رہا تھا کہ آپ اگر اس میں مزید کچھ اگر مدنی پھول ارشاد طلاق کے حوالے سے تو دیکھیں شروع سے یہ ذہن ہے بلکہ داروں تیر سنت کا بھی یہ معمول ہے کہ فون پر طلاق کے مسائل حل نہیں کیے جاتے لیکن یہاں پر میں یہ ضرور ارض کروں گا موتی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ عرصے میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے اور میں تو ابھی کچھ عرصے سے میں میں افطاہت میں ہوتا ہوں اسے پہلے سنت میں ایک وکیل آئے تھے تو وہ بتایا تھا کہ پانچ لاکھ کے قریب تو کیس ہمارے پاس ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں اصل میں اس پر تو کافی گفتگو ہو چکی ہے ریشو تو بڑھتا ہی جا رہا ہے اس میں بہت سارے پہلو ہیں بہت, اسباب بہت سارے اسباب ہیں اس کے کیوں کس وجہ سے یہ طلاق کے معاملات پیش آتے ہیں اس میں, میں بنیادی طور پر ایک چیز جو سمجھتا ہوں جو بہت میں نے غور کی ہے ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں لیکن اس کا ایک جو سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ ہے مرد کا برد بار ہونا یعنی مرد کا صبر والا ہونا اس کا برداشت والا ہونا کہ جو قرآن و حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کو ہی طلاق کا اختیار دیا گیا عورت کو نہیں دیا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیوں مرد کو دیا گیا تو نانسکا دینا دیگر معاملہ دیکھنا وہ ایک الگ بات ہے کہ وہی چونکہ سب کچھ سنبھالتا ہے تو اس کو دیا گیا لیکن ایک بڑی چیز یہ ہے کہ مرد کے اندر عورت کے مقابلے میں برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی اس کو صبر زیادہ ہوتا ہے اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو یورپ... غور فکر وہ زیادہ کرتا عورت ہے عورت کے مقابلے میں اب یورپین ممالک کے حوالے سے جو مجھے معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے کئی گنا زیادہ وہاں پہ طلاق کر ریشو ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہوتا ہے یعنی ان کے قانون کے اعتبار سے کہ وہ جب چاہے طلاق دے سکتی ہے مرد کو ایک طرح سے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ریش بڑھتا ہی چلا جاتا ہے آپ یا مرد کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ طلاق کا اس کے پاس اختیار زیادہ ہے طلاق کا اختیار ہے ہی مرد کے پاس اور اس کو برد بار ہونا چاہیے صابر ہونا چاہیے اور اس کے پاس عقل مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ بھی بیان کی جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف طلاق کا تو پرابلم نہیں ہے نا میری معلومات کے مطابق آپ دور میں ہیں آپ کو شاید زیادہ معلومات ہوگی خلا کی پرسنٹیج بھی بڑھ گئی ہے بہت بہت بہت پہلے خلا کے معاملے میں ہم کم سنتے تھے مفتی صاحب ممتاز ممتاز اور آج مطلب مرد کے اوپر پریشر ہے کہ مجھے فارق کر یہ کیا یہ بھی بڑا ہے بالکل بڑا بہت ساری چیزیں جو بنیادی میلاد حال میں جو ہمارے عاشقہ رسول ہیں وہ بھی بڑی غور سے سنے غوثیہ ہال میں بھی انشاءاللہ امید ہمارے عشیقہ نسول ہوں گے یہ جو ہمارے رضا ہال میں جو عاشیق نسول جمع ہے وہ بھی اگر غور سے سنیں گے یہ بڑا سینسیٹیو پرابلم ہے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں یہ مدنی مذاکر کی مدنی میں ایک ہی ہے کہ آپ سے مدنی مذاکرے میں طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا مگر یہ کہ چونکہ ہم یہاں تھوڑی ڈیٹیل کرتے ہیں بعض سلسلوں میں بعض جواب میں تو یہ دیکھیں طلاق اور خلا یہ دو ایسے عجیب مطلب برننگ ایشو ہیں ہمارے اس و سوسائٹی کے تو خلا کے بارے میں بھی کچھ فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے اصل دیکھیں زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یہ ہے کہ لڑائی ہوئی غصہ آیا اور مرد پھٹاک سے یہ بول دیتا ہے اب ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو تو ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہوتا وہ تو بڑے بڑا بیٹھ کے جو آپس میں حل کر لیتے دیکھتے نہیں کہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے عورت حرام جو ہو چکی ہے کیا معاملات ہیں جو آ جاتے ہیں ان کا اتنا بڑا ریشو ہے کہ روزانہ ہمارے ہر دارالفتہ کے اندر کچھ نہ کچھ کیسز کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ خاص طور پہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ طلاق بالکل آخری ایشو ہوتا ہے کتنا ہی غصہ آپ کو آ جائے آپ نہ دیں دابرافط علیہ سنت کی طرف سے مدنی پھول کا ایک پمفلیٹ چھپا ہوا ہے طلاق کے مدنی پھول کے حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے چھپرا خلا کا پہلو تو خلا کا پہلو بھی یقیناً بہت بڑا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اس طرح کے معاملات ہوتے چلے گئے ہیں اب اس میں کچھ قانونی پہلو بھی ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کی وساست سے یہ کہنا چاہوں گا ہمارے پاس جب ججز اور وکلاء اسلامی بھائی آئے تھے اور پورا اجتماع ہوا تھا تو جو وکلا آئے تھے ان کو بھی تھی اور ارض کرتے رہتے اب ہوتا ہے یہ ہے کہ بعض اوقات گیا طلاق نامہ بنانے کے لیے سٹی کوٹ کے باہر یا کہیں پر بھی کسی بھی وکیل سے بنوانے کے لیے وہ ٹھک سے ان کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے سے کمپیوٹر میں سیو ہوتا ہے بالکل میٹر اس میں انہوں نے اس کا نام لکھ دینا ہے وہ تین طلاق ہی کا پیپر ہوتا ہے اب وہ تین طلاق دے دیں اب اس وقت غصہ تھا سب کچھ ہوا تین طلاق ہو گئی اب اس کے بعد وہ پچھتا ہیں تو وکلا کو اور جو بھی اس طرح کے ٹائپسٹ ہیں جو طلاق نامہ ٹائپ کرتے ہیں ان کو اس چیز کی رہنمائی ہونا ضروری ہے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینے سے تین طلاقیں پڑ جاتی ہیں لہذا آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ کسی مفتی اسلام کے پاس بھیج دیں مستند مفتی صاحب کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ اس کو سمجھا سکیں ورنہ کم از کم ایک طلاق ہونی چاہیے تاکہ آگے اس کو ایک ہوگی تو رجوع کا اختیار حاصل رہے گا تاکہ اس کے معاملات یہ سنور سکے یعنی گھر بن سکے ورنہ ہمارے یہاں آوے کا آوا یوں کہہ دیں گے طرح سے بگڑا ہوا ہے خلا بھی ایسے عام طور پہ دے دیتے ہیں جو بہت سے اعتبار سے ہوتی نہیں ہے سرے سے خلا وہ نکاح کے اندر اسور کے موجود ہوتی ہے تو اس طرح اپنے طور پہ فیصلے کرنے سے گریز کیا کرے جب بھی ایسا معاملہ پیش جائے دارالفطل سنت یا مستل سنی علما جو مفتیان کلام ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں بلکہ جو عورت بلا اجازت شرعی شوہر سے کھلا مانگے نا اس کی تو وحیدے ہیں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی جنت کی خوشبو نہ پائے گی جنت کی خوشبو نہ پا سکے گی نا جنت کی خوشبو اتنی اتنی دور سے آتی ہے کوئی طرح کی سو سال، سو سال، سو یہ، یہ، یہ روایتوں میں مضامین موجود ہیں اب عورتیں کا پرابلم یہ ہے کہ عورتوں کو ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ دماغ کے اندر بٹھا دیا گیا ہے جیسے آج بھی ایک سوال آیا ہے کہ مردوں کو ایسی چھوٹ کیوں ہے نہیں یہ کیوں ہیں عورت کیوں تو عورت ایک برابری کے نام پر تو کومن رائٹس کے نام پر تو لیڈیز فرسٹ کے نام پر ہم کیوں دب کے رہے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں دیکھیں بہت ساری نیچے آؤٹ آف نیچر ہیں فطرت کے خلاف ہیں یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا عورت کو عورت بنایا ہے دیگر اللہ نے کئی مخلوق بنائی ہے اپنی اسی میں ایک مرد بھی مخلوق ہے عورت بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے ہر ایک کی اپنی ایک ضرورت ہے ہر ایک کی اپنی سوچ عقل ہے اس کی مت دائرہ کار ہے اگر مرد اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو نقصان ہے عورت اپنے دائرے سے باہر نکلتی تو نقصان ہے تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کے حوالے سے یعنی شوہر کے حوالے سے یہ ضبط تو صبر کے ہوتا ہے وقت حالات بدل جاتے یہ بہت تجربے کے بات میں رہا ہوں آپ کو وقت اور حالات بدل جاتے ہیں یا تو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو کوئی کہن کہنے والا لگتا ہے تمہاری بنے گی نہیں آپس میں بنے گی آپس میں بنتی ہے بھائی پچاس پچاس ساٹھ سال کے بعد بھی طلاق ہو جاتی بنی ہوئی ہوتی ہے اور پچاس آٹھ سال کی کا مطلب کہ پیریڈ گزرنے کے بعد بھی طلاق ہو جاتی ہے اور شروع میں بھی ہو جاتی ہے تو یہ مطلب کہ غصے میں آ جاتا ہے بندہ میں ایک تھوڑا سا ایک جس کا یوں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کی موجودگی میں ارز کر رہا ہوں کہ گویا کہ یوں سمجھیے شادی اور طلاق کے حوالے سے کہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک ایگزٹ ایمرجنسی ایگزٹ لکھا ہوا ہے نا ایمرجنسی میں نکلنے کا راستہ اس ایمرجنسی ایگزٹ کو اسی وقت یوز کرنا ہے کہ جبکہ جس گھر میں کمرے میں آپ رہے, رہے ہیں اس میں آگ لگ گئی ہے اور اب یا تو اس دروازے سے باہر نکلو ورنہ آگ کے مارے جل کے ختم ہو جاؤ گے مر جاؤ گے تو ایسی صورت میں بندہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایمرجنسی کا راستہ اختیار کرے کہ آگ ایسی زبردست ہے انہیں چھوٹی موٹی چنگاری آ گئی ہلکی بلکی گیس بھر گئی چھوٹا موٹا اسپارکنگ ہو گئی ہلکا بلکہ شارٹ سرکٹ ہو گیا توڑی بہت کنے کے پڑ گئیں دیوار کے اندر اور فوراً مطلب کہ وہ ایمرجنسی ایکزٹ کھولا باہر نکل گئے یعنی کہ میں طلاق لیا اور آپ نے گھر, چھوڑ دیا, گھر توڑ دیا تو یہ صرف میری ایک موٹی عقل میں آیا ہے کہ ایسی صورت میں یہ انتہائی قدم جیسے موتی صاحب نے فرمایا ہم نے انتہائی قدم کو پہلا قدم بنا لیا کھولا نہیں توڑا توڑا توڑ دیتے ہیں آپ بالکل وہ نکل جاتے ہیں اور وہ مطلب کہ یہ آ, ہے تو میں ہونا چاہیے ایک بردباری ہونی چاہیے اور آپ تحمل مزاجی ہونی چاہیے یہ سارے راستے اختیار کریں پھر گھر کے بڑے بیٹھ کر پھر طلاق رجوئی جو آپ نے فرمایا میں چاہ رہا تھا اس کی بھی کچھ مختصر وضاحت ہو جائے کہ جیسے کہ ایک شخص مرد اگر کسی بھی ایسی حالات کے اندر اگر اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کہے اصل میں ہوتا یہ کہ عمومی طور پہ غصے میں آ کے تین طلاق کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ میں نے تو طلاق دی طلاق دی طلاق دی اس طرح یا تین طلاق کے دی اس طرح کر کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں اول تو کوشش کرنی ہی چاہیے کہ طلاق کی کوئی نوبت آئے نا اور آپس میں صلاح صفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بال فرض اگر ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی طرح بناؤ کی کوئی صورت بنی نہیں رہی مرد نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ بناؤ کی کوئی صورت کر لے نہیں بنی اب کوئی صورت تو اب ایک طلاق اسے دے دے اور اس طور کے اندر طلاق دے کہ جس میں میاں بیوی بی والے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں اس پاکی کے ایام میں دیں کہ میں نے تجھے طلاق دی. ایک طلاق دی بس کو چھوڑ دے. اب یہ چھوڑ دے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کی عدت شروع ہو چکی ہے اب اس کے تین جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ماہواری ہوتی ہے وہ گزر جائے گی تو اس کی عدت گزر گئی اب عدت گزر جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی طلاق ہی نہیں پڑی اگل، اگلی دو طلاقیں باقی ہیں عورت اس کے نکاح سے نکل گئی اب اگر جیسے پشتاوا ہوا اور سمجھ آیا کہ یار جو یہ غلطی ہو گئی ہے تو اب اس میں آسانی یہ ہوگی کہ یہ دونوں آپس میں نکاح کر کے دوبارہ رہ سکتے ہیں اور اگر عدت ابھی نہیں گزری ابھی وہ اپنی عدت کے اندر ہے تو نکاح کے بغیر بھی آپس میں رجوع کے ساتھ یہ رہ سکتے ہیں مرد کہا میں نے رجوع کیا تو یہ آپس میں لے لیں گے اور ہلالے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گا ایک تلاک کے بعد اب رہ کا حق رہا اور امید ہے کہ آئندہ پھر وہ احتیاط کرے گا لیکن ابھی یہ ہوتا ہی ہے کہ تین کے دے دیں اب دیتے ہی پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے ایک دفعہ اسلامی سے اس کو جب معاملہ یہ پیش آیا بولے آس شادی کو بھی ماہ ہوئے چھ ماہ ہوئے تو آپ نے ہم سے پوچھ کے اس طرح کا معاملہ کیا تھا اب خود ہوتا یہی کہ فائر کر کے آتے ہیں تینوں کے تینوں فائر کر کے آئے ہوتے ہیں. آ کر کہتے مولانا اب اس کی گردن جوڑ دو اب کیسے کریں گے کیسے تو پہلے سے معلومات لے لیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کریں نا نا بیانات جو امیر سنت کے بھی ہیں گھر من کا گھیوارا کیسے بنے نگرانے شورا کے بھی ہیں شوہر کو کیسا ہونا چاہیے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے ان کو سنیں توجہ کے ساتھ کہ گھر میں اسی پرابلم آئے نا اور کبھی ایسا معاملہ آ جائے نا تو سب سے بہتر فصل اللہ ذکری ان کن تم لاتا علم کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم کے پاس چلے جائیں آپ ایسے علما کے پاس جائیں جو آپ کو سمجھا سکے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آگے یہ کچھ اس طرح کے بتری جو طلق کے عنوان پر تھے نارملی ہو سکتا ہے کہ شاید اس طرح کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہوں یا ہم کو ہوتے ہوں تو ادھر ادھر مطلب کہ کچھ او... الٹے سیدھے وکیل ہر وکیل غلط نہیں ہوتا لیکن اس طرح کے جو پروفیشنل وکیل اس طرح کے پروفیشنل کے جو یوں گھر توڑوا کے بٹھوا دیتے اور اپنی فیسیں کڑی کرتے ان وکیلوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے رب سے ڈرے اور گھر بنانے کی صورت پیدا کریں کوئی آپ کے پاس با... آ بھی ہے تو اس کو سمجھائے کہ دیکھو سوچ لو ہمارے پاس تمہارے علاوہ بہت سارے لوگ آ تو سائنے کروا کر کرا پھر سر پر ہاتھ تک کر بیٹھے رہے تم تھوڑا سا سوچ لو اس کو سوچنے کا موقع دیں تاکہ گھر بچے طلاق ہونے کے بعد بچوں کا مستقبل بہت تاریخ ہو جاتا ہے یہ دونوں کی لڑائی بچے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی تو یہ سوچتے رہ بچہ ایسا پھول ہوتا ہے کہتا ہوں کہ یار یہ پھول اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کانٹے برداشت کر لیے جائیں تو پھول کی وجہ بھی کانٹا برداشت کر لے بندہ ایک دوسرے کے لیے چلو آدمی کا لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں کہ ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکتے اور جو ایک دوسرے کے جو شریک حقوق ہیں اب یہ تے ہے کہ حقوق ادا نہیں کر سکے گا گناہوں میں ہی پڑتے رہیں گے اور وہ واقعی صورت بن جاتی ہے کہ اب سوائے اس کے اب ایمرجنسی ایگزٹ یوز کریں آپ کے پاس اور کوئی وے نہیں ہے تو راستہ کیسے اختیار کرنا ہے اس کا بھی طریقہ ہمارے مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت احسن انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے گھر کے بڑوں کو بھی چاہیے گے لیں اور خدا نہ خاصا اگر کو اس طرح ناراض ہو کر یا گھر کو بالکل وہ بالکل بارڈر لینڈ پر لا کر بیٹھا ہوا ہے پلیز کم بیک پیچھے آ جائے زندگی کو ایک بار پھر موقع دیں اپنے حالات کو واقعات کو کہ چلو ایک بار پھر ٹرائی کرتے ہیں. اللہ تعالی دلوں کو پھیرنے والا دلوں کو بدلنے والا کیا پتہ کو صورت بن جائے یوں کر کے موقع لیتے رہیں لیتے رہتے رہے اللہ کریم دلوں کو پھیرنے والا اللہ محبتیں پیدا کرنے والا ہے اچھا پھر جب اس طرح کے حالات ہو جائیں اپنے رب سے رجوع کریں اپنے رب سے مدد مانگے جیبتوں میں پڑنے کے بجائے تومتوں میں پڑھنے کے بجائے ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے کے بجائے اپنے رب کے حضور دعا کریں یا اللہ اس ان حالات میں تو کچھ ہمارے لیے تو ہمارے لیے بہتر کر ہمارے دلوں کو ملا تو بہتر صورت نکالے اللہ کرم فرمائے کال لیتے اصل میں میں آج دیکھ رہا تھا حاجی صاحب کی حاجی عبداللہ حویظ صاحب کی نوازیں جنازہ والدہ کی نا ان کی تو جب میں اس پہ کمپیوٹر پر دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بالکل ہی خوشبو خوشبو ماشاء سے میرے خود میں بس بیان سے باہر ہے تو ماشاءاللہ سے جنمت کی عورت ہے اور اتنی خوشبو آ رہی تھی اتنی خوشبو آ رہی تھی اور میرے بھی آنسو ایسے بہ رہتے کہ جیسے لگ رہا ہے جی کہ میں بھی وہاں شریک ہوں تو بس یہ میں اپنا اپنی بات عبد بھائی تک پہنچانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وال مسرت کرے ان کے درجات بلند کرے بس میرے بیان سے باہر ہے بس آپ میرا مدعا سمجھ گیا ہوں مجھے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں حسن, حسن زن کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے ہمارا ہے ہمارا حسن سن کہ اللہ تبارک بطالیہ ان کو مقام رفیات آ فرمائے گا ماشاء حالان کی ماں کی بے حصہ مقصد فرمائے جی کال دیں میرے بیٹے کی عمر پانچ سال ہے تقریباً اور میں اسے دعوت اسلام کے مذنی ماحول میں مدد ڈال دینا چاہتا ہوں بس اس میں ہو جائے گی اور مغلے کی دعوت اسلام رکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا اس کو ابھی سے ہی مدرسے بیچ ان شاء اللہ میں نیت کرتا ہوں آپ کی والدہ کے اشارے صاف کے لیے ان دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا صاف کے لیے ان شاء اللہ میں گیارہ مرتبہ اجتماعی ان شاء اللہ میں ہفتہ وار سنتو اجتماع میں شرکت کروں گا ان شاء اللہ گیارہ ہفتہ اجتماع گیارہ ماہ تک اللہ نے چاہتا تین دن مدنی کافلے میں سفر کی کوشش رہے گی اللہ نے چاہتا ان شاء اللہ گیارہ مدنی انعامات ماہ تک انعامات پر عمل کی کوشش رہے گی آپ کے لیے اس ویک ان شاء اللہ مدنی کافلے میں سفر کریں گے بیٹے کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا بیٹے کو بہت سارے ایسے اسلامی بھائی دنیا بھر میں ملتے جی میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا آفس بناؤں گا تازہ مبالک بناؤں گا اچھا سوچ رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ آپ نے یہ نیت کی ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں تو آپ کو مدینے جانے والی فلائٹ اور روٹ لینا پڑے گا نا کہ جب آپ مدینے رہیں اور فلائٹ اب یورپ کے لے لیں گے ریلی really? آپ اگر پاکستان سے اگر اٹھنا جاتے ہیں تو یورپ تو یوں جائے گا اور مدینے شریف جانا یوں جانا پڑے گا آپ کو تو روٹ کون سا پسند کیا آپ نے نیت تو آپ نے بہت اچھی کی روٹ بھی تو اس کے لیے پسند کر لے تو اس طرح جو بھی آپ اپنی اولاد کے لیے نیت کر رہے ہیں، پھر انہیں یہاں وہاں غیروں کے سپرت فساق و فجار اور گناہ گاروں کے جو بالکل اعلان یا گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور شریعت و دین کے بارے میں بے باک ہوتے ہیں ان کے سپرت اور ان کی تربیتوں میں ڈال کر آپ کہیں کہ میں اپنے بیٹے کو عالم حافظ و مبلک میں داود اسلامی بناؤں گا تو یہ کیسا آپ کا خیال ہے کیسا آپ کا خواب ہے اس کے لیے تو آپ کو شروع سے ہی آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان کا دارالمدینہ کا اور جامعت المدینہ کا انتخاب کرنا پڑے گا اور آپ کو جی ہاں والد صاحب یا والدہ آپ کو از خود دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ کر اپنے بچوں کو لانا پڑے گا جو لانے جیسے ہیں آپ کو خود اسلامی بھائی کو مدنی قافلے میں سفر کر کر اپنے نو دس گیارہ بارہ سال کے مدنی منوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا پڑے گا اگر واقعی آپ سنجیدہ ہیں کہ میں اپنی اولاد کو اس لائن میں لانا چاہتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کوئی ٹرین نہیں کا پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر بیٹے کو مدنی مدنی گاڑی میں بٹھا ہے اور اسے خدافذ کر دے کہ جا بیٹا نہ آپ کو خود بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اس گاڑی میں سفر کر کے اس روٹ پر چلنا پڑے گا پھر دیکھیے ان اللہ مدنی ماحول گھر میں بھی اور ہماری ذات میں بھی کیسے مدنی رنگ لاتا ہے کل انشاءاللہ ایک بار پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے جی ہاں کل تو بڑی رات ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کل بڑی رات کی برکت عطا فرمائے انشاءاللہ ہفتے کو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور آج جمین کل بڑی رات ہے تو بڑی رات کے بعد کیوں نہیں بیٹھ سکتے <تصفيق> بڑی رات ہے تو بڑی رات کے بعد بیٹھ جائیں گے <تصفيق> کل تو بیٹھے بڑی رات ہے نا <تصفيق> تو انشاءاللہ اللہ کل بھی میں،, میں تو نیت کرتا ہوں کل بڑی رات کے بعد جب دعا سل وسلم وغیرہ سب ہو جائے گا تو انجائشت ہاں گنجائش ہے <تصفيق> اور اسلام بھائی بھی کئی عاشقانے غوث اعظم ہوں گے جو مدنی چینل پر ہوں گے اور ہم بھی ان ان کے ساتھ شرکت کی نیت کرتے ہیں آپ شرکت کریں گے خصوصی بندی مذاکرے والوں کل بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ ابیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد